السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلام عليه وعلى اله وعلى اصحاب ومن اهتدى بهذه واستنى بسنته الى يوم الدين وبعد معزز ومكرم ومحترم ناظرين وسامعين عقید واسطیہ کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے اس کتاب کے اندر ابھی ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ اللہ ارب العمین کی صفات سے متعلق اس سے پہلے بہت ساری صفات کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا آج جس جی صفت کا ہم تذکرہ کریں گے وہ ہے اللّہ تعالیٰ کا راضی ہونا رضا رضامندی یہ بھی اللہ ابرامین کی صفت ہے کہ اللہ ابرامن راضی ہوتا ہے رضا مندی کا اظہار کرتا ہے اللہ رب العالمین اور یہ صفت اللہ رب العالمین کی اللہ کے شایان شان ہے اس کا معنی ہمیں معلوم ہے البتہ کیفیت کیا ہے طریقہ کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم ہے اور یہ جو صفت ہے اللہ رب العالمین کی اختیاری صفات میں سے ہے اختیاری صفات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس صفت سے تو ہمیشہ کے لیے متصف ہے اور ہمیشہ متصف رہے گا یعنی یہ صفت اللہ رب العالمین کے اندر ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ پائی جائے گی لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے تب اللہ رب العالمین اس صفت کو انجام دیتا ہے اس کو اختیار اختیاری صفات کہا جاتا ہے یعنی اللہ رب العالمین کی جب مشیت ہوتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے اللہ اقبام خوش ہوتا ہے اللہ راضی ہوتا ہے یہ جو ساری صفات ہیں اللہ رب العالمین کی یہ صفات اختیاری ہیں اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے اللہ کی جب مشیت ہوتی ہے تب اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے لیکن یہ ساری صفات اللہ کے اندر ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی اللہ نظور فرماتا ہے آسمانِ دنیا پر اللہ تعالیٰ کی جب مشیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نظور فرماتا ہے تو یہ جو صفات ہے ان کو اختیاری صفات کہا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی جب مشیت ہوتی ہے تو اللہ برہن ان صفات کو ان اعمال کو انجام دیتا ہے تو راضی ہونے کی جو صفت ہے یہ بھی اللہ حربرن کی اختیاری صفات میں سے ہے اختیاری صفات کا مطلب سمجھ گیا آپ لوگ نا کہ جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے تب اللہ عبامل صفت کو کرتا ہے اس کو اختیاری صفات کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین بندوں کو ثواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کرتا جو نیک بندے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیلیں ہیں اور رضا کی تعریف کیا ہے اس کی تعریف کرنا مشکل ہے انسان کے لیے اور انسان کے اندر جو بھی صفات فطری صفات ہوتی ہیں ان کی تعریف کرنا قدرے مشکل ہوتا ہے آدمی ان کو سمجھا سکتا ہے مثالوں کے ذریعے سے معنی کو واضح کر سکتا ہے لیکن اس کی تعریف کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے جیسے انسان کسی سے نفرت کرتا ہے اب نفرت کی تعریف کیا انسان کرے گا انسان اس کی تعریف نہیں کر سکتا البتہ اس کو اپنے اعمال سے سمجھا سکتا ہے کہ یہ مطلب ہوتا نفرت کرنے کا تو یہ جو رضا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے یہ ناپسندیدگی کراہیت اور نفرت اور بغض کے اپوزٹ اور ضد ہے تو اللہ رب العامین اچھے لوگوں سے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے متقین سے محبت کرتا ہے متقین سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور ایسے ہی جو اللہ کے محسن بنتے ہیں اللہ کے محبتین بنتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں پرہیزگار ہیں اللہ کی شریعت پر اللہ کے حکام پر عمل کرنے والے تو اللہ حربرامن ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے اور کچھ اعمال ہیں جو نیک اعمال ہیں اللہ رب برامن ان سے بھی محبت کرتا ہے جیسے اللّہ ابرامن ارشاد ہے کہ وہ ان تشکرو یا اردح کہ اگر تم اللہ تعالی کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالی اس سے تمہارے لیے راضی ہوگا تو اللہ تعالی شکر سے راضی ہے اللہ تعالی چاہتا ہے کہ بندے اللہ تعالی کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کفر سے معاشیت سے نافرمانی سے راضی نہیں ہے اگر دے یہ ساری چیزیں اللہ تعالی کی مشیت کے بعد ہی ہوتی ہیں لیکن اللہ ابراہین ان چیزوں سے راضی نہیں ہے تو اللہ ابراہین چاہتا ہے اللہ راضی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے لہٰذا اس عمل سے اللّہ بلامین راضی ہوتا ہے و ام تشکرو یردہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ رب کیا ہے اس سے راضی ہے اس طریقے صلی اللہ فرمائے کے علی المحکم الکم دین اکم و اتممم تو علیہ احمد و رضیۃ الکم السلام دینہ آج کے دن ہم نے دین مکمل کر دیا نعمت پوری کر دی اور دین اسلام سے میں راضی ہو گیا دین اسلام کیا ہے اعمال کا مجموعہ ہے عبادات کا مجموعہ ہے نیک اعمال اللہ پر ایمان لانا خالص اللہ کی بات کرنا اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا اور یہ جو سب نیک اعمال ہیں عبادات ہیں اسی کے مجموعے کا نام دین اسلام ہے تو اللہ تعالی دین اسلام سے راضی ہے تو یہ اعمال سے رضا مندی کی دلیل ہے کہ اللہ ابراہین نیک اعمال سے راضی ہوتا ہے اس طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ انََ اللہکم صلاح تھا اللہ البامین تم سے تین چیزوں سے راضی ہے یعنی اللہ تعالی ان اعمال سے راضی ہے وہ یس خط القم اور تین چیزوں سے اللہ ابامین کو نفرت ہوتی ہے ناراض ہوتا ہے غصہ ہوتا ہے صرف تین ہی چیزیں نہیں ہیں جس سے اللہ غصہ کرتا ہے یا صرف تین چیزیں ایسی نہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اس حدیث کے اندر جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں ہمارے نے, بھی نے تین چیزوں کا تذکرہ کیا باقی اور احادیث ہیں قرآن کی اور آیات ہیں جن سے اللہ تعالی جن اعمال سے راضی ہوتا ہے اور جن آبار آل سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتا ہے ان کا ذکر کیا گیا ہے قرآن اور اچھا سی کے اندر کیونکہ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اسلام یا دین ایک حدیث کا نام نہیں ہے کہ ہم نے ایک حدیث سن لیا تو اب یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تین ہی چیز سے راضی ہے اللہ تین ہی چیز سے ناراض ہوتا ہے ایسا نہیں ہے اس حدیث کے اندر تین باتیں بیان کی گئی ہیں باقی اور حدیثوں کے اندر اور باتیں بیان کی گئی ہیں اس لیے اس میں تعارف نہیں ہوتا ہے آپ ادھر سن کر کے جائیں اور کہیں شیخ نے کہا کہ اللہ تین چیزوں سے راضی ہوتا ہے اب کوئی حدیث آپ کو سنائے کہ ان تین چیزوں کے علاوہ بھی کچھ اعمال ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا تو آپ کہیں کہ شیخ نے تین ہی بات بتائی تھی آپ یہ چیزیں کہاں سے لے کر کے آ رہے تو اگر وہ صحیح حدیث ثابت ہیں تو اس پر ایمان لایا جائے گا مانا جائے گا اس حدیث کے اندر ہمارے نے تین باتیں بتائی چونکہ عوامی در سے اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں ہم لوگوں کے سامنے اور تفسیر کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ پوری بات لوگوں کے سامنے آ جائے ورنہ اتنا کہہ کر کے نکل جانا آسان ہو جائے گا کہ اللہ کی ایک صفت راضی ہونا اللہ کے شایان شان ہے کیفیت ہمیں نہیں معلوم مانا اس کا معلوم آگے نکل جائیں لیکن اتنا صرف بیان کر دینے سے پوری بات کا احاطہ نہیں ہو پاتا ہے اس لیے چونکہ عوام لوگ ہیں اہل علم نہیں ہمارے سامنے اس لیے عوام کو سمجھانے کے لیے پوری تفصیل میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ پوری بات ہمارے سامنے کلیئر ہو جائے اور ساری باتیں جو ہے تفصیلات کا علم لوگوں کے پاس ہو جائے تو میں بتائیے رہا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلمات ہیں کہ اللہ ابامین تین چیزوں سے تم سے راضی ہوتا ہے تین چیزوں سے ناراض ہوتا ہے اور جو تین چیزیں جو عرمہ نبی کے اندر بیان فرمائی وہ کیا ہیں کہ ان اللہ تشرے کو وہی شہر سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ تم سے اسی بات سے راضی ہے کہ تم صرف اللہ کی بات کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو کیونکہ یہ بنیاد ہے یہ اصل ہے یہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرے گا یا اللہ تعالیٰ کے بعد میں دوسروں کو شریک کرے گا اس کے پاس کتنے بھی نیک مال کیوں نہ ہوں اس کا کوئی فائدہ انسان کو نہیں ہوگا فائدہ کب ہوگا جب انسان صرف اللہ کی بات کرے اور شرک سے اپنے آپ کو محفوظ کر کے رکھے شرک نہ کرے کچھ بھی بولا تشرکو بے ہی کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو یہ سب سے بنیادی بات ہمارے میری بیان فرائی کیونکہ اللہ اقبام توحید سے اپنی عبادت سے راضی ہے اور شرک سے اور کفر سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے دوسری بات ہمارے بھی نے کیا فرمائی یہ بیان فرمائی کہ وہ بحب اللہ ہی و اللہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو اختلاف نہ کرو اللہ کی رسی کیا قرآن اور حدیث یہ اللہ رب العمین نے اوپر سے رسی اتاری ہے سمجھ رہے نا تو اس رسی کو ہمیں مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے اللہ کی ایک ہی رسی ہے اللہ کی کئی رسیاں نہیں ہیں ایک ہی رسی اللہ اب العامن جس اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہے راستہ ایک ہے سرات مستقیم یہ دن شراط مستقیم. ہم ہر نماز میں کہتے ہیں فرض نماز کے اندر نفل نمازوں میں کیونکہ شور فاتحہ پڑھنا ضروری ہے رکر ہے نماز کا چاہے آپ امام کے پیچھے ہوں چاہے آپ اکیلے ہوں فرض نماز ہو نفل نماز ہو جنازے کی نماز ہو ہر نماز کے اندر سور فاتحہ پڑھنا واجب اور ضروری ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے سور فاتحہ کے بغیر بہت ساری حدیثیں ہیں اب یہ موضوع نہیں ہے اس کا بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رسی ایک ہی ہے اور وہ ہے قرآن و حدیث اللہ تعالیٰ قدیم جو اللہ رب اپنے نبی کو دیا شراتِ مستقیم ایک ہے ایک ہی سراعت مستقیم ہے حق ایک ہی ہے اور حق کے بعد گمراہی ہوتی ہے لہذا ایک ہی سراعت مستقیم ہے اور زیادہ سراعت مستقیم نہیں ہے الحاظ سبھی لی آپ اللہ نے کیا فرمایا نبی سی کیا کہ آپ کہہ کی دیئے میری راہ ہے ادو اللہ علیہ بصیرہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ دیتا ہوں امدابت دیتا ہوں وہ ان اور دوسری حدمِ اللہ نے کیا فرمایا وہ ان نہ مستقیمہ یہی میرا سیدھا راستہ ولاب اسبل ونہ حضرات مستقم فت طبی ولاب یہ سیدھا راستہ اس کی تباہ کرو اور راستوں کی پیروی نہ کرو کون سے راستے جو انسان کو دین سے سراعت مستقیم دور کر دینے والے ہمارے بھی اس کو مثال سمجھایا ایک خط کھینچا لکیر اور اس لکیر کے دائیں اور بائیں بہت ساری لکیریں کھینچیں تو آپ نے کہا یہ سارے راستے ہیں جو انسان کو اللہ سے دور کرنے والے جان تک لے جانے والے اور یہ جو بیچ میں راستہ میں نے کھینچا یہی سیدھا راستہ ہے جو انسان کو جنت تک پہنچانے والا ہے تو سراط مستقیم دنیا کے اندر جو ہے وہ اگر آپ اس پر رہیں گے تو قیامت کے دن جو پرسراعت ہے تبھی آپ کا اس پرسرات سے گزر ہوگا یہ سرارت مستقیم دنیا کے اندر معنوی ہے لیکن آخرت کے اندر جو سراط مستقیم وہ حصی ہے نظر آنے والا تو دنیا میں جو سراط مستقیم ہے جو اس پر قائم رہے گا وہی آخرت کے اندر جہنم کے اوپر جو پرسرات رسب کیا جائے گا وہی آدمی اس پرسرات کو پار کر پائے گا جو دنیا کے اندر اس رات پر ہوگا لہذا جو راستہ ہے جو اللہ کا دین ہے اللہ تک پہنچانے والا اس راستے کا ایک سرا دنیا کے اندر ہے اور اس کا آخری سرا آخرت کے اندر ہے لہذا اس سرات پر اگر ہم رہیں گے تب قیامت کے دن پرسرات سے پار کر پائیں گے ورنہ نہیں پار کر پائیں گے تو ہم نبی کیا فرماتے ہیں وہ آسم و بر اللہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ سامر دین کو قرآن کو حدیث کو صلب صالحین کے فہم اور سمجھ کے مطابق اس کو سمجھو اس کے اوپر عمل کرو اور آپس میں اختلاف نہ کرو کیونکہ قرآن و حدیث اختلاف کو دور کرتے ہیں ہمارے بہت سارے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ بھی حدیثوں سے اختلاف ہوتا ہے نا ازب اللہ مظالک حدیث اختلاف کو ختم کرتی ہیں ہم نبی کے فیصلے سے اختلاف ختم ہوتے ہیں حدیثوں سے اختلاف نہیں ہوتا ہے لوگ نہیں سمجھتے حدیثوں کو اس لیے اختلاف ہو جاتا ہے اگر حدیث کو صلب سالین کے فہم کے مطابق سمجھیں گے تو اختلاف نہیں ہوگا اختلاف دور ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اختلاف نہیں ہے نبی کے کلام میں اختلاف نہیں ہمارے سمجھ کی فعر ہے کہ انسان اس کو غلط معنی سمجھ لیتا ہے صلب سالین کے فہم کے مطابق نہیں سمجھتا ہے اس لیے انسان اختلاف کا شکار ہو جاتا ہے ورنہ اللہ کے سرکیثوں میں اختلاف نہیں ہے اور آپ اللہ کے کلام کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ کلام قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہوتا لہذا اللہ کے کلام میں بھی اختلاف نہیں ہے اور نبی کی حدیثوں کے اندر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے اگر اختلاف ہوتا تو انسان کی اپنی سمجھ کی وجہ سے کہ حدیث کو نہیں سمجھ پاتا ہے ہو سکتا ہے حدیث منسوخ ہو حدیث وہ خاص ہو اس کا معنی عام سمجھ لیا تو انسان اس کے مطابق اختلاف کا شکار ہو جاتا ہے اور نہ اگر حدیث کو انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے فین کے مطابق سمجھے گا تو اختلاف نہیں ہوگا تیسری بات ہمارے بھی نے کیا فرمائی کہ اگر وَأَن تَنَاسَهُ من تناشاہ اللہ کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کسی کو حاکم بنا دے تو اس کے ساتھ نصیحت کرو اس کے ساتھ خیرخاہی کا معاملہ کرو یعنی اگر اس کے اندر کوئی چیز دیکھو تو جا کر کے اس کو سمجھاؤ اس کا ہاتھ پکڑ کر کے تنہائی میں یعنی کہ ممبر پر اخبارات میں لکھو درس دو بادشاہوں کے خلاف امیروں کے خلاف میں مسلم حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے خلاف آپ درس دو ان کے خلاف لوگوں کو بھارو یا اس طریقے سے ممبر پر خطبہ دو یہ نہیں طریقہ ہے نصیحت نہیں ہے فضیحت اور یہ رسوائی ہوتی ہے اس لیے نصیحت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے منصب اور اس کے مرتبہ کے مطابق اس کو سمجھایا جائے ابھی عام لوگ ہیں ہمارے سامنے ہم کسی انسان کے اندر کوئی چیز دیکھیں کہ وہ غلط کر رہا ہے تو اور میں مائیک میں اس کا نام لے کر کے اس کے بارے میں بیان کروں تو اس کی فضیت ہوگی کہ نہیں ہوگی انسان نہیں پسند کرے گا اپنے لیے اس بات کو تو بادشاہ ہے پورے ملک کا سربراہ ہے حاکم وقت ہے وہ لیے امر ہے اس کے خلاف ہم درس دیں اس کے خلاف کتاب لکھائیں اس کے خلاف خطبہ ہم دیں تو ظاہر بات ہے اس کے پاس طاقت ہے اس کے پاس لاٹھی اور ڈنڈا ہے کیسے اس کو برداشت کرے گا ہم نہیں برداشت کر سکتے ہیں اگر ہمارے اندر کوئی خامی ہے اور کوئی آئے اور ممبر پر خطبہ دے دے اور کہے کہ یہ تمہارے اندر خامی ہے تو یہ نصیحت نہیں ہوتی ہے فضیحت ہوتی ہے یہ کیا ہے رسوا کرنا مقصد ہوتا ہے یہ لوگ فتنہ چاہتے ہیں جو اس طرح کے منحص پر قائم ہیں لہٰذا نصیحت کرنی چاہیے خیرخواہی کرنی چاہیے آپ نے ان کو بتا دیا آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی آپ نہیں بتا سکتے الحمدللہ علماء موجود ہیں جن علماء کی رسائی ان تک آپ پہنچا دیں آپ ان کے پاس خط لکھ دیں آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی جیسے ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے کہ میں نے بتایا کہ بھئی نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے نماز نہیں ہوگی یہ بتایا میں نے اب آپ عمل نہیں کر رہے ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہماری ذمہ داری نہیں کہ آپ کو زبردستی عمل کرائیں اس کے اوپر یا کوئی چیز بدات ہے ہم نے بتایا کہ چیز بداعت ہے نماز سے پہلے لوگ نیت کرتے ہیں زبانی ہے کہ نہیں نیت کرتا ہوں عشا کی چار اکات امام کے پیچھے میرا مقابلہ شریف بسم اللہ اللہ اکبر بدا تھا یہ یہ حرام ایسا کرنا کہ انسان بدا سے نماز کی شروعات کرے اللہ اکبر سے مانے بھی نماز شروع کرتے تھے ہم نے بتا دیا اب آپ مانیں نہیں مانے تو بھی ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہم داروغہ نہیں کہ زبردستی منائیں کسی کو لہذا آپ نے اگر نصیحت کر دیا اس کا ہاتھ پکڑ کر کے تنہائی میں اس کو سمجھا دیا بادشاہ کو یا کسی کو بھی آپ کی ذمہ داری ختم ہوگی آپ کی ذمہ داری نہیں کہ اس آپ منوائیں تو نبی فرماتے ہیں کہ نصیحت کرو خیر خائی کرو اس کو سمجھاؤ ان کے لیے دعا کرو ان کے لیے بادشاہوں کے لیے امیروں کے لیے دعا کرو کیونکہ اگر وہ صحیح راستے پر ہیں تو پوری رعایا صحیح راستے پر رہے گی امن و امان رہے گا لیکن اگر وہاں فساد ہے تو پھر ملک کے اندر فساد رہے گا تو اس لیے ہمارے وبا کی تیسری چیز یہ ہے جس سے اللہ راضی ہے کہ جو تمہارا ولی امر ہے حاکم ہے آپ تمہارا امیر ہے اس کی نصیحت کرو اس کو سمجھاؤ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے راضی ہے اور کن چیزوں سے ناراض ہے اللہ براہن ہمارے فرما کہ قیل و قال سے یعنی یہ بات کہی گئی فلانی یہ کا فلاں یہ کا نہیں یہ سب قیل و قال نہیں چلتا اسلام کے اندر دین اسلام کے اندر تصبت ہے تحقیق کے ساتھ کام ہوتا ہے قیل و قال پر عمل نہیں ہوتا ہے کثرت سوال سب جو ہے خوب زیادہ لوگوں سوال کریں لوگوں سے مانگیں یا زیادہ سے زیادہ خوب سوال کریں ایسا سوال کریں جس سے کیا نام ہے امت کے اندر اختلاف پیدا ہو یا انتشار ہو یا امت کے اندر سختی آ جائے ان چیزوں سے جیسے اسلام کی جب تشریح دور سے چل رہا تھا تو ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا تو اس طرح کے سوالات سے منع کیا گیا ہے عید عطل المال اور مال کی بربادی سے اس اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ انسان مال کو برباد کرے مال اللہ تعالیٰ کا فضل ہے لہٰذا جب اللہ نے آپ کو مال دیا تو آپ اس کے یعنی ذمہ دار ہیں لہٰذا آپ اور وہ مال اللہ تعالیٰ کا آپ کے پاس ایک امانت ہے لہٰذا اس میں اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے آپ کے اور جو لوگوں کا حق ہے آپ کا جو حق اس مال کے اندر اس کے مطابق آپ عمل کیجئے تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ابامین بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن اعمال سے اللہ ابامین راضی ہوتا ہے بندوش بھی اللہ راضی ہوتا ہے جو اللہ کے نیک بندے ہیں متقی ہیں پرہیزگار ہیں موحدین ہیں شکر کرنے والے لوگ ہیں اور نیکی کا حکم دینے والے لوگوں کو برائیوں سے روکنے والے ان لوگوں سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے اللہ تعالی ان سے خوش ہوتا ہے جی ہاں تو یہ اللہ ابامن کی صفت ہے جو مصنف نے اسے کتاب کے اندر بیان کیا اور مصنف نے یہاں پر جو دلیل دی ہے وہ قرآن کی ایک یعنی آیت کا ایک حصہ ہے وہ کیا ہے رضی اللہ عنہ و ردعن اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اس سے بدلیل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندوں سے راضی ہوتا ہے وہ ردعن اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے یہ الفاظ بہت عام ہیں معروف ہیں آپ لوگ بارہا سنتے ہیں خاص طور صحاب کرام کے تعلق سے ساہتِ کریمہ کو بیان کیا جاتا ہے کیونکہ اللہ ربدالعالمین سب سے پہلے جو ساہیتِ کریمہ کے اس الفاظ کے مزداق ہیں وہ صحاب کرام کیونکہ سب سے پہلے وہی ایمان لانے والے لوگ ہیں سب سے پہلے جب دنیا نے اس امار نبی کے انکار کیا ان کو تکلیف دی اور ان کو رسوا کیا اور اس طریقے سے ان کو عذاب دیا تکلیف دی تو صحاب کرام ان کے اوپر ایمان لے کر کے آئے تو سب سے پہلے جو ایمان لانے والی جماعت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصحاب کرام چاہے مہاجرین ہو چاہے وہ انصار ہو وہ ایمان لانے والے ہیں لہذا اس آیت کے سب سے پہلے مزداد کون ہیں صحاب کرام ورنہ جن کے اندر بھی وہ خوبیاں پائیں جائیں اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے والا ہو موحد ہو متبع سنت ہو متقی ہو پرہیزگار ہو اور اخلاق حسنا کا پابند ہو اس کے اندر چیزیں پائی جانے پائی جاتی ہوں تو اللہ رب العالمین ایسے تمام لوگوں سے راضی ہوتا لیکن سب سے پہلے اللہ رب اس آیت کریمہ کے جو الفاظ ہیں یہ سب سے پہلے اس کے مزدا صاحب کران سب سے پہلے اور قرآن میں جہاں بھی نیک لوگوں کا ذکر کیا گیا ان میں سب سے پہلے کون شامل ہیں کون مسداخ ہیں اس کے صحابہ کرام سب سے پہلے جیسے اللہ نے کہا کہ اللہ طابین کو پسند کرتا ہے محبت کرتا ہے تو توابین کی لسٹ میں سب سے پہلے صحابہ کرام آئیں گے اللہ تعالی محبتین سے جو اللہ کی تر کرنے والے ہیں گریاوزاری کرنے والے ہیں رونے والے ہیں اللہ تعالی کا خوف ان کے دنوں کے اندر ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے اللہ ان سے راضی ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے اندر کون داخل ہوں گے صحاب کرام داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ جو ہے سچے لوگوں سے محبت کرتا ہے سب سے پہلے سچے لوگوں میں کون داخل ہوں گے صاحب کرام داخل ہوں گے یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیے قرآن میں جہاں بھی اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے راضی ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے سب سے پہلے اس آیت کے یا اس کے مزداق صاحب کرام ہیں اس کے بعد پھر دوسرے لوگ ہوتے ہیں یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیے جی ہاں تو اللہ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم الردعن اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ تعالی سے راضی ہو گئے یہ آیت میں نے کہا کرچی عام ہے لیکن سب سے پہلے اس کے اندر صحابہ کرام داخل ہیں اور یہ پرانے مقدس کے اندر چار مقامات پر اللہ رب العالمین الفاظ استعمال کیے ہیں رضی اللہ عنہم الردعََََََََََََََََََََ سب سے پہلی جو آیت ہے وہ سورہ الماعدہ کی آیت نمبر ایک سو ہے جس کے اندر اللہ ابراہین نے اس جملے کو ان الفاظ کو ادا کیا فرمایا اللہ کیا فرماتا ہے خاضہ یون فعو خاضہ یو میون فعادقین صدق ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن آج کا دن وہ دن ہے جس دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی نفع پہنچائے گی فائدہ پہنچائے گی سچے کون لوگ ہیں سب سے پہلے صابق رام اور سب سے پہلے اس میں کون داخل ہیں صادقین موحدین داخل ہیں جیسا کہ عبداللہ بن عباس نے فرمایا یہ فا المحدین کہ جو موحدین ہیں ان کی توحید اس دن ان کو نفع پہنچائے گی کیونکہ اگر کسی کے پاس توحید خالص نہیں ہے وہ شریک کرنے والا ہے تو وہ پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور سب سے بڑی سچائی یہی ہے کہ توحید اس سے بڑی کوئی سچائی نہیں دنیا کے اندر کہ اللہ پر خالص اللہ پر ایمان لانا خالص اللہ عرب کی بات کرنا اس سے بڑی کوئی سچائی نہیں ہے اور اس سچائی کے بعد ہی دیگر سچائیوں کا فائدہ ہے ورنہ انسان دنیا میں لوگوں کے ساتھ سچ بولے اور سچائی کا معاملہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ سچا نہیں ہے اللہ ہر کے ساتھ سچائی کا معاملہ نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا انتخاب کرتا ہے لوگوں کے ساتھ سچائی کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے سب سے بڑی سچائی توحید ہے اس سے بڑی کوئی سچائی نہیں ہے سب سے بڑا عدل سب سے بڑی حکمت اور سب سے بڑا معروف سب سے بڑی نیکی سب سے بڑا خیر کیا ہے اللہ العالمین کی وحدانیت کے اقرار کرنا اور خالص اسی کے بعد کرنا اور یہ عبداللہ بن عباس فارے ہیں کہ ينفع الموحدين توحیدهم یہ اس کا یہ مانا ہے صدق کا کیونکہ سب سے بڑی صدق اور سچائی توحید ہے جو معاہد ہوگے انہیں کو فائدہ ہوگا وہی جنت کے اندر جائیں گے اور جو مشرق ہوگا کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا تو کیا فائدہ ہوا اس کا کوئی نفع نہیں اس کا ہوا دنیا کے اندر خوب سچ بولا لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ٹھیک ہے دنیا میں اس کو بدلہ مل گیا لیکن آخرت میں اس کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غداری کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ بولنے والا ہے اور اللہ ربامن کی سچائی کے انکار کرنے والا ہے وحدانیت کے انکار کرنے والا ہے لہٰذا اس کو آخرت کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اللہ پر کی ہادف یوم فساد کیوں کہ اگر ہم یہ مراد لیں کہ دنیا والوں کے ساتھ سچائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے کافر بھی سچ بولتے ہیں اچھا معاملہ کرتے ہیں بہت سارے لوگ, مسلمانوں سے ان کا معاملہ اچھا ہوتا ہے کاروبار کے اندر اور تجارت کے اندر اور بات چیت کے اندر سچ بولتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے وہ لوگ بہت سارے ایسے کافر ہیں غیر مسلم ہیں تو کیا ان کو فائدہ ہوگا نہیں فائدہ ہوگا کیونکہ ان کے پاس جو سب سے بڑی سچائی ہے اس کائنات کی اس دنیا کی اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی توحید وہ ان کے پاس نہیں اس لیے ان کو فائدہ نہیں ہوگا اگر کوئی اللہ پر ایمان لے آیا نبی پر ایمان لے آیا لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگا تو بھی اس نے سچائی کے گویا کہ انکار کر دیا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سب سے پہلی بات بتائی بتائے گی نا کہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی کیا کی ابدو والا عشور کو بھی شیا ہے خالص اللہ کی بات کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرے. تو یہ بنیاد ہے میرے بھائیوں جس پر میں ہمیشہ ترکیز کرتا ہوں اور اس پر زور دیتا ہوں کیونکہ یہی ہماری جنجات کی بنیاد ہے اگر یہ چیز نہیں ہوگی ہمارے پاس تو نجات نہیں ہوگی آخرت کے اندر جان لیجیے اس بات کو کتنے بھی امنواس کے پابند ہو روزے کے پابند ہوں, کتنے بھی آپ ساٹھ حج کر لیں سو حج کر لیں ہر سال حج کرنے کے لیے جائیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا اگر آپ اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنے والے اس ہمارے ملک میں لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تو حج کے بعد پھر وہاں بھی جاتے ہیں مزار پہ جاتے ہیں جب تک اس کی زیادت نہیں کر لیں گے کہتے ہمارا حج ناقص ہے ہمارا حج پورا نہیں ہوا کیا ہے میرے بھائی اس حچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اس لیے سب سے بڑی سچائی یہی ہے کہ انسان صرف اللہ کی عبادت کرے اس کے پاس توحید ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرے تبھی جا کر کے انسان کو فائدہ ہوگا تو اللہ فرماتا کی حادم صادقین اسدو ہوں جنات تجری من منتحتی النہار ان کے لیے ایسی جنتیں ہوں گی جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی خالدین افیہ عبیدہ ان جنتوں کے اندر لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ عنہم اور ردعن اللہ تعالی ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے ضا علیق الفظ العظیم یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. سب سے بڑی کامیابی ہے. جی ہاں جنت ایک ہی ہے جنت کہیں نہیں ہے ایک ہی جنت ہے لیکن یہاں جنات کیوں کہا گیا جی ہے کیونکہ جنات میں جو مقامات ان کے لحاظ سے اور ٹکڑوں کے لحاظ سے ٹھیک ہے جیسے آپ کہیں دنیا کے باغ میں جائیں تو آپ دیکھیں ایک طرف ہریالی ہے دوسری طرف پھول ہے دوسری طرف اور ہریالی ہے اور درخت ہیں اور چیزیں ہیں تو وہ سب ملا کر کے بہت سارے باغ بن جاتے ہیں لیکن حقیقت میں ایک ہی باغ ہوتا ہے ایسی جنت ایک ہی ہے تو یہاں جنت جو کہا گیا ہے جو درجات ہوں گے مومنوں کے اس کے لحاظ سے اور پھر اس کے جو مقامات اس کے لحاظ سے کہا گیا ہے جمع کیا گیا پر استعمال کیا گیا ورنہ جنت یہ کی ہے اس طریقے سے دوسری جگہ جو سورہ جس کے اندر اللہ رب العامن نے جس آیت میں اس کو استعمال کیا ہے الفاظ کو وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر سو ہے جس میں اللہ کے وصب الور مہاجرین و انصار و لذین احسان رحمۃ اللہ عند عن یہاں اللہ رب الام نے فرمایا کہ جو مہاجرین انصار پہلے پہل سبقت کرنے والے پہلے پہلے ایمان لانے والے اسلام لانے والے و حسان اور جنہوں نے ان کی اخلاص کے ساتھ سچی تابے کے ساتھ ان کی تباہ کی رضی اللہ و رضی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور لوگ اللہ سے راضی ہو گئے اس میں دیکھیے سب سے پہلے صحابہ آگے انصار مہاجرین آ, آ اس کے بعد جنہوں نے بھی اخلاص کے ساتھ احسان کے ساتھ ان کی تباہ اور پیروی کی یعنی ان کے نقش قدم کو اپنایا ان کے عقیدے کو اپنایا ان کے منحص کو اپنایا ان کے طریقے کو اپنایا ان کے اخلاق کو اپنایا اور انہیں کے مطابق اللہ البرامین کی عبادت کی اخلاص کے ساتھ ایسے سارے لوگوں کے لیے بزدہ فضا ہے ایسے سارے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے اللّہ البراہین کی طرف سے رضی اللہ عنہم اور ردو عنم کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے ایسے سارے لوگوں کے لیے تو اس میں سب سے پہلے صحابہ داخل ہیں کیونکہ اس کائنات میں کے بعد انہی کا مکاؤ مرتبہ ہے جن کو اللہ رب اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا ان کے دل انبیاء کے سب سے زیادہ تھے، اکرام کے دل. اس لیے جہاں بھی قرآن کے اندر جیسا کہ میں نے بیان کیا نیکیوں کا ذکر اچھے لوگوں کا ذکر سب سے پہلے اس کے اندر جو زمرہ آتا ہے اور جو جماعت آتی ہے وہ صحابہ رام کی جماعت آتی ہے وہ آل ہوم جمنات اللہ ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی خالدین فیح ذالک ذالف العظیم اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے بڑی کامیابی اس طریقے سے تیسری جگہ سور مجادلہ عائد نمبر بائیس کے اندر اللہ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے قومن باللہ من اللہ تجمن بلّہ آخر منہاد اللہ و رسول تم ایسی قوم نہیں پاؤ گے جو اللہ پر اور آخر پر ایمان لانے والی ہو اور وہ ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے کی مخالفت کرتے ہیں یعنی اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کا انکار کرتے ہیں بغض رکھتے ہیں ایسے لوگوں سے محبت کریں ایسے اے اے اللہ تجد و تم ایسی قوم نہیں پاؤ گے ایسے لوگوں کو جو اس طرح کا معاملہ کرنے والا ہوں ولاء قانو آبا ہوں او ابنا ہوں او اخوان ہوں چاہے یہ لوگ یعنی جو اللہ تعالی کی مخالفت کرنے والے ہوں چاہے ان کے باپ دادا ہوں یا ان کے اولاد ہوں یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان کے لوگ ہوں جی ہاں کیونکہ سب سے بڑی چیز جس کے جو ہمارے لیے بنیاد ہے وہ دین ہے دین کی بنیاد پر محبت ہونی چاہیے دین کی بنیاد پر کسی دوستی ہونی چاہیے دین کی بنیاد پر بلا ہونا چاہیے بلا ہونا چاہیے لہٰذا اگر ان کے ترکف رہے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے مخالفت کرتے ہیں چاہے بھائی ان کے ہوں چاہے ان کے اپنے آبا ہوں ایسے لوگوں سے لوگ محبت کرتے اولاکت بافی علوبالیمان یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ ابرامن ایمان کو پیرست کر دیا یعنی yani حقیقی مومن بوے کے ہی لوگ ہیں جو ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتے جو اللہ اور اس کے رسول سے نفرت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے مخالفت کرتے ہیں وہ اید ہم برحمن اور اللہ رب العالمین نے ان کی تائید کے اپنی روح سے یعنی yani اللہ ان کی مدد کرتا ان کی تائید کرتا ہے وہ عید الخل جمنات ان تجریم انتحادی علاق اور اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا جنت کے اندر جس کے نیچے سنہرے جاری ہوں گے خالدین فیها اس کے دامیشہ رہیں گے رضی اللہ عنہم و رضوان اللہ تعالی ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے اولئک حزب اللہ ہی حزب اللہ ہیں یہی حزب اللہ ہیں یعنی یہ اللہ تعالی کی جماعت ہے کون جو اللہ پر ایمان لانے والی اخرت پر ایمان لانے والی اور جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں اللہ اور اس کے رسول کے انکار کرنے والے ان سے محبت نہیں کرتے یا ان سے ولا نہیں کرتے دوستی اور ہمدردی نہیں کرتے یعنی اخلاق الگ چیز ہے یہاں مراد ہے کہ دل سے ان سے محبت کرنا یہ مراد ورنہ اخلاق کے ساتھ سب کے ساتھ پیش آئیں گے غیر مسلم ہیں تو بھی اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے اچھا معاملہ کریں گے وہ بیمار ہے آپ اس کی یاد کرنے کے لیے جائیں گے پیسے کا ضرورت مند آپ اس کو پیسہ دیں گے یا اس طریقے سے آپ کا پڑوسی ہے تو آپ جو ہے اس کو ہدیہ بھی دیں گے تحفہ بھی دیں گے کھانا بنائیں گے آپ اس کو بھی دعوت دیں گے یا کم سے کم اس کے پاس کھانا بھیج دیں گے یہ چیز ہے اخلاق کے ساتھ پیش آنا اخلاق الگ چیز ہے اور دل سے محبت کرنا ایک الگ چیز ہے ہمیں دل سے نہیں محبت کرنا ہے اور ان سے دوستی نہیں رکھنا ہے کہ آپ جا کر کے سارا راز ان کے سامنے شیئر کریں ساری چیزیں ان کو بتائیں سب کچھ کریں نہیں یہ چیز غلط ہے رام ہے شریعت کے اندر بس یہ کہ ہم ظاہری طور پر ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں گے ان کے ساتھ حسن معاملہ کریں گے ضرورت مند ان کی ضرورت کو پوری کریں گے تو یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ دل سے محبت کی بات کہی جا رہی ہے ظاہر میں نہیں ہے. اسی لیے اگر کسی کے والدین کافر ہیں تو ظاہری طور پر دنیاوی طور پر انسان ان کے ساتھ حسن معاملہ کرے گا اچھے اخلاق سے پیش آئے گا لیکن دل سے ان سے محبت نہیں کرے گا ان سے یہ دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق دے دے ان کی بات نہیں مانے گا دین کے اندر لیکن دنیاوی طور پر ان سے انسان کیا کرے گا اچھا معاملہ کرے گا وہ شاہب ہوما پھر دنیا معروفہ دنیا میں آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے ماں باپ کے ساتھ اگر غیر مسلم ہے تو تو یہاں اللہ رب العالمین نے بات کی ہے الا ایک ہزب اللہ یہ اللہ کی جماعت ہے ایک ہے جماعت اللہ تعالیٰ کی حزب اللہ ہے اس حزب اللہ کی طرف یہ حزب اللہ بران والی نہیں ہے جو حزب اللہ یہ تو حزب الشیطان ہے یہ یہ شیطان کی جماعت ہے یہ لا کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں حزب اللہ کو کہنا چاہیے یہ حزب اللہ حزب اللہ کون ہے صلب صالحین کے منہج اور عقیدے کو اپنانے والے ان پر چلنے والے لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ایک جماعت ہے اس جماعت کی طرف انسان کو بلانا ٹھیک ہے کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو کہتے ہیں میں کسی کی طرف نہیں بلاتا ہوں قرآن و حدیث کی طرف غلط ہے یہ گویا کی لادینیت کی طرف بلا رہے ہیں وہ ابھی تاریخ مسعود صاحب ہے بہت مشہور عالم ہے مفتی طارق صاحب بہت سارے لوگ سنتے ہیں میں ان کی ایک کلپ سن رہا تھا تو انہوں نے کہا نہ میں دیوبندیت کی طرف بلاتا ہوں نہ بریلویت کی طرف بلاتا ہوں نہ الہل حدیثیت کی طرف بلاتا ہوں نہ کسی کی طرف بلاتا ہوں میں قرآن و حدیث کی طرف بلاتا ہوں غلط ہے بہت بڑی گمراہی ہے بہت بڑی گمراہی ہے کیا پرانو حدیث پر عمل کرنے والی جماعت نہیں تھی صحابہ کی جماعت تھی اسی جماعت کی طرف بلانا وہی ہزب اللہ ہے بلائی کا حزب اللہ ایک جماعت ہے لاک سر کے جماعت ہمیشہ سے پر قائم اور قیامت تک قائم رہے گی جو برحق جماعت اسی برحق جماعت کی طرف آپ کو بلانا ورنہ قرآن و حدیث تو سب کہتے ہیں رافضی بھی کہتا ہے شیعہ بھی کہتا ہے بھی کہتا ہے اور جو ہے اسماعیلی اور آغا خانی سارے لوگ قرآن و حدیث کا نام لیتے ہیں جی ہاں تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہتے ہیں آپ دیکھ کتنا ڈیوٹل رہی ہے ان کو جو ہے تعصب سے پاک ہیں کوئی عصبیت نہیں ہے بہت اچھی بات کرتے ہیں اچھی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی گمراہی ہے یہ اس نقطے کو سمجھیے قرآن و حدیث پر امر صحابہ نے کیا کہ کی نہیں کیا اس جماعت کی طرف ہمیں بولانا اللہ کے سنے نے فرمایا کی فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے ایک فرقہ جنتی ہوگا لوگوں نے پوچھا کون ہے کہا جس پر میں ہوں میرے صاحبہ ہیں تو ان صحابہ کے جماعت کی طرف آپ کو بلانا جو جماعت اس پر قائم ہے ان کے عقیدے اور مناج پر قائم ہے اس جماعت کی طرف آپ کو بلانا ہے اگر آپ نہیں بلاتے تو شکار ہے ہی نہیں ہیں آپ نہیں سمجھتے دین کو گویا کی لہٰذا آپ اس لیے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں جی ہاں اس لیے آپ کو بلانا ہے کس کی طرف ایک جماعت کی طرف اللہ کے سلو کے ایک جماعت ہمیشہ ہاتھ پر قائم رہے گی جی ہاں پیامت تک قائم رہے گی وہ جماعت جو حق پر اسی کی طرف دعوت دینا تو ایک جماعت ہے اس کی طرف آپ کو ہم کو بلانا ہے جی ہاں تو یہ یہ کوئی دعوت نہیں ہے یہ کہ میں کسی کی طرف نہیں بلاتا ہوں قرآن و حدیث کی طرف بلاتا ہوں تو قرآن و حدیث سب لوگ کہتے ہیں تو کس کی طرف آپ بلا رہے ہیں گویا کہ کسی چیز کی طرف آپ نہیں بلا رہے ہیں. قرآن و حدیث آپ بھی کہہ رہے ہیں آپ اپنے فہم کے مطابق عمل کیجئے میں اپنی سمجھ کے مطابق عمل کروں وہ اپنی سمجھ کے مطابق عمل کریں تو کیا ہوگا اختلافات ہی بڑھیں گے اس لیے ہمارے سامنے ایک اصول ہے اور اصول یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو صحابہ تابعین طب تعبین اور جو ان کے نقشِ قدم کی پیروی کرنے والے ہیں ان کے عقید منحص کو پنانے والے ان کے مطابق ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے اور وہی برہک جماعت اور اسی جماعت کے طرف ہمیں لوگوں کو بلانا دعوت دینا یہی ہماری دعوت ہے لہٰذا اگر کوئی یہ کہتا نہیں نہیں ہم صرف قرآن و حدیث قرآن و حدیث تو جاہل ہے وہ دین کو نہیں سمجھ رہا کے, کے پاس حق نہیں جی ہاں اس لیے ایسے دعووں سے آپ جو ہے کبھی دھوکہ مت کھانا جی ہاں لہذا جو برہت جماعت ہے اس کی طرف آپ کو بلانا ورنہ صحاب کرام گویا کہ دین سمجھے ہی نہیں وہ نہیں سمجھ اللہ کے سڑک حدیثوں کو اللہ کی آیتوں کو نہیں سمجھا انہوں نے آپ ایک نا جو ہے فتنا پیدا کر رہے ہیں نئی چیز لے کر کے آ رہے ہیں لہذا یہ کہنا بالکل غلط ہے یہ ہم دعوت دیتے ہیں منہج صلی صن کی طرف صحابہ تابعین طب کے نقش قدم کی طرف ہم لوگوں کو بلاتے ہیں اس جماعت کی طرف بلاتے ہیں اور میں کھل کر کہتا ہوں جسے ہم سلفی کہتے ہیں جنہیں ہم اہل حدیث کہتے ہیں وہی ایک جماعت ہے جو حقبر قائم ہے دعوت میں داخل ہوں تبھی انسان کو نجات ملے گی ان کے ہاں شرک نہیں بدعت و خرافات نہیں کوتاہیاں انسان کے اندر ہوتی ہیں ان کے منہج میں اور ان کے عقیدے میں کوئی انسان کیڑا نہیں نکال سکتا کیوںکہ ان کا منہج معصوم ہے ان کا منہج پاک و صاف ہے قرآن و حدیث سے ان کا منہج ہے باقی وہ لوگوں کے منہج اپنے بنائے ہوئے مناج ہے جی ہاں اس لیے ایک جماعت ہے اس جماعت کی طرف لوگوں کو بلانا دعوت دینا ہے یہ نہیں کہ ہم قرآن و حدیث طرف بلائیں بھئی آپ سمجھو جو آپ کا دل کہے اس طریقے سے عمل کر لو آپ کا فہم کیا کہتا ہے ایک جماعت جماعت اسلامی آپ دیکھیے ان کے نوجوان لوگ قرآن صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتے ایک آیت نہیں پڑھ پاتے قرآن کی تفصیلیں کرتے ہیں درس ہوتا باقاعدہ گھروں میں لوگ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں اور ایک عائد کا معنی مطلب نہیں سمجھتے تفیم الخان کے سامنے ہے اسی سلے دے کر کے ان کی پہنچ وہیں تک ہے ابولا محدودی تک بس اس کے آگے ان کی پہنچ نہیں ہے وہی سے سکتا... وہی... وہی کتاب لے کر کے لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور آپ اگر اعتراض کر دیے ابولا محدودی پر ناراض ہو جائیں گے صحابہ پر اعتراض کیجئے ان کو گوارا ہے معاویہ پر اعتراض کیجیے امر بناس پر اعتراض کیجیے عثمان بن افار پر اتراض کیجیے کچھ نہیں کہیں گے آپ لوگ لیکن ابوالا مودودی پر ایک جملہ لکھ دیجئے پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے گی گویا کہ ان کو معصوم سمجھتے ہیں ابو العالیٰ محدودی صاحب کو ان سے غلطی ہی نہیں ہوئی آپ ان کے آفس میں جائیے ان کے حافظوں میں قرآن کے آیت کہیں ملے گی اور ابوال محدودی صاحب کے اقوال ملے گی بس میں گیا ہوں یہاں اجویل کے اندر جمع اسلامی کے جو کیا نام امیر تھے مرتبہ تعزیت کے لیے تو دیکھا ابوالا محدودی صاحب کے اخبار دیوار پر لکھ کر کے لگائے ہوئے ہیں جی ہاں اس قدر تعصب اس قدر ان کے تعلق سے پایا جاتا ہے صحابہ آپ اعتراض کیجئے کوئی مسا نہیں کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا جی ہاں لیکن ان پر اعتراض کر دیں گے ابو اللہ صاحب پر تو خلاص گویا کہ آپ نے کفر کر لیا نوز باللہ گویا کہ آپ نے سب سے بڑا جرم کر لیا تو یہ چیز ہے تو یہ میرے بھائیوں قرآن اور حدیث کیسے سمجھیں گے ہم ہم قرآن و حدیث کو جیسے صحابہ نے سمجھا سلب صالح نے سمجھا تابین نے سمجھا ماں نبی نے سمجھا اس کے مطابق سمجھنا ہمیں یہ نہیں کہ ہم ایک نئی سوچ پیدا لے کریں اور نئے طریقے سے قرآن حدیث کو سمجھیں یہ بالکل جائز نہیں ہے یہ حرام اور گمراہی ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی ایک جماعت ہے حزب اللہ اسی حزب اللہ کی طرف دعوت دینا ہے اور اسی حزب اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے کیوں اللہ ان حزب اللہ کیونکہ جو حزب اللہ وہی کامیاب جماعت ہے وہی کامیاب جماعت کامیاب پانے والی جماعت وہی ہے حزب اللہ جو جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے صحابہ اکرام کے کے نفش قدم پر چلنے والے انہی کے لیے کامیابی ہے اور کسی اور دوسری جماعت کے لیے کامیابی نہیں ہمارے لیے نے کیا فرمایا بہتر جہنم نام کہنے جائیں گے ایک جنت کے اندر جائے گا اور یہ ہم نے حکم ہیں ہمارے نے حکم لگایا یہ آج ہم کہتے ہیں کہ بھی بہتر جہنم کہنے جائیں گے کہتے دیکھو مولوی صاحب حکم لگائے لوگوں پر جہان میں جائیں گے وہ ظاہر انسان ہے ہم نے نہیں حکم لگایا ہمارے بھی نے بھی حکم لگایا کل لوحا فنار اللہ وحدہ سب جہان کہنے جائیں گے ایک جنت کے اندر جائے گا تو ایک فرقہ جنتی ہے نا ایک جماعت ہے نا جنتی ایک حضر اللہ جنتی ہے نا تو اسی جنتی کی طرف بلانا ہے ہم کو بس سیدھی سی بات ہے اسی کی طرف بلانا لوگوں کو یہ فلسفہ اور جو لوگ لے کر کے آتا ہے پرانا حدیث کی طرف بلائیے کسی جماعت کی طرف نہ بلائیے بہت بڑی گمراہی ہے یہ بہت بڑی گمراہی ہے یہ جی ہاں اس میں انسان کسی پر نہیں رہتا جی ہاں کچھ نہیں اس کے پاس ہوتی کوئی چیز اس لیے ایک جماعت کی طرف لوگوں کو بلانا ہے جو جنتی جماعت ہے صاحبہ اور جو کے نقشے قدم پر چلنے والے تو یہ تیسری جگہ تھی جہاں پر اللہ رب العالمین نے ان الفاظ کو استعمال کیا چوتھی جو جگہ ہے وہ سورہ بینہ کی آیت ہے آخری آیت یہ بھی سورہ مجادلہ کی آخری آیت تھی سورہ بینا کی آخری آیت کیا اللہ ہمات انَََ اللہ امن و امرصحات علائق و مخ البریا جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا نیک عمل اخلاص کے ساتھ نبی کے طریقے کے مطابق اگر نبی کے طریقے پر عمل نہیں ہے تو نیک عمل نہیں ہوگا یہ بھی یاد رکھیے عمل کب ہوتا ہے جب انسان مخلص ہو اور نبی کے طریقے کے مطابق ہو اللہ ایک اہم خیل الوریا یہ لوگ کیا ہیں سب سے یعنی پوری کائنات میں مخلوق میں سب سے بہتر لوگ ہیں سب سے بہتر لوگ جو نیک عمل کرنے والے اللہ پر ایمان لانے والے نیک عمل میں نے کہا کہ نبی کی سنت کے مطابق نبی کے طریقے کے مطابق اگر بداد خرابات انسان کرتا نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہو وہ عمل مردود ہے اور ربی اللہ کے سر ہی کا حکم ہے من عامل عمل اللہ شاعلی جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سڑ کر کے وہ مردود ہے اللہ تعالیٰ اسے رد کر دے گا اللہ اسے قبول نہیں کرے گا مردود ہے عمل وہ جی مردود ہو جائے گا کتنا بھی کرے وہ کتنا بھی کرے وہ مردود ہے کتنا بھی مخلص کے ہونا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا جزا ایسے لوگوں کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے جنات و ادن ہمیشہ اور ہمیشہ رہنے والی جنت تجریب انتہطی الحار جس کے نیچے سے نہرے جاری ہوں گی خالدین فی اس کے اندر لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ. اللہ تعالیٰ سے لوگوں سے راضی ہو گئے اور لوگ اللہ سے راضی ہو گئے من خشی ربا. یہ ساری چیزیں ہر اس شخص کو حاصل ہوں گی جو اپنے رب سے حقیقت میں ڈرنے والا ہوگا سب کوئی چیز ملے گی جی ہاں جو اس بناج کو اپنا سب کے لیے چیز ملے گی تو میں نے اسے سے پہلے بتایا کہ رضی اللہ عنہم عنہ یہ صحابہ کے نام کے سامنے رضی اللہ کہا جاتا کیونکہ بطور اصطلاح ہے یہ جیسے صحابہ کے علاوہ انبیاء ہیں تو علیہ السلام کہتے ہیں اور عام لوگوں میں سے تو رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ کہا جاتا ہے کہ نہیں ہے تو یہ ایک اصطلاح کے طور پر رضی اللہ عن صحابہ کے لیے کیونکہ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام سے راضی ہوا اور ان کے لیے اللہ ابرام نے جنت کا وعدہ کیا لہذا ہمیں بھی صحابہ کرام سے راضی ہونا چاہیے جو صحابہ سے راضی نہیں ہے وہ یا کہ اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں ہے اگر صحابہ کے تعلق دل میں ہمارے نفرت ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بھی نفرت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہو گیا ہے جی ہاں سب سے پہلی جماعت انبیاء اکرام کی جن سے اللہ راضی ہوا انبیاء کرام کے بعد دوسری جماعت جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو صحابہ کرام کی جماعت ہے لہٰذا ہمیں بھی ان سے راضی ہونا چاہیے آج کتنے لوگ ہیں نوافظ کو دیکھیے خواب کو دیکھیے جماعت اسلامی والوں کو دیکھیے نہیں صحابہ سے راضی لوگ جی ہاں بڑے بڑے صحاب کرام اعتراض کرتے ہیں جی ہاں ابو اللہ محدودی صاحب نے خلافت و ملوکیت کے اندر کیا کیا یہی اتنا ساری باتیں کی انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے تاریخ سے لکھ دیا کیا تاریخ کے اندر اچھی باتیں نہیں تھیں اور تاریخ کو آپ نے لے لیا قرآن کو چھوڑ دیا نبی کی حدیثوں کو آپ نے چھوڑ دیا صحابہ کے اقوال آپ نے چھوڑ دیے تاریخ کام وہی ہے اللہ کی طرف سے وہی ہے تاریخ تاریخ وہ بھی جسے دشمنوں نے لکھا اور جسے رافضیوں نے لکھا خارجیوں نے لکھا ان کی کتابوں پر آپ نے اعتبار کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی آیتیں جو محکم ہیں اور محفوظ ہیں ان آیتوں کو آپ نے بلا دیا نبی کی حدیثیں آپ نے بھلا دیا نبی کی حدیثوں کو آپ نے چھوڑ دیا اور کہتے ہم نے کیا جرم کیا تاریخ سے ہم نے لکھ دیا ساری گند لا کر کے آپ نے جگہ رکھ دیا جو عوام کی وہاں تک پہنچ بھی نہیں تھی وہ لا کر کے کتاب کے اندر لکھ دیا جو کتاب پڑھی جاتی ہے اور اس کو اعتباد کی جاتی ہے اور لوگوں کو اس کتاب کی طرف جو ہے ان گندگیوں کی طرف لوگوں کی لوگوں آپ نے رہنمائی کر دی اور کہتے ہیں ہم نے کیا جرم کیا ہم نے کیا جرم کیا جی ہاں نو من ظالم مدالی گندگی باہر پڑی بلا کر کے مسجد کے سامنے رکھ دیجئے آپ بولے میرا جرم کیا ہے بہت بڑا جرم کیا آپ نے جی ہاں قرآن کی آیتیں آپ نے نہیں لی نبی کے حدیثہ آپ نے نہیں لی تاریخ کے سے آپ نے صحاب کرام کو متون کر دیا بڑے بڑے صحاب کرام کو عثمان بن عفان جو مبشر بل ہے ان پر بھی آپ نے نظام لگا دیا نوعب من ظالم یہ کہاں بات جاتی ہے اس لیے میرے بھائیوں اگر کوئی جماعت ہے جو حق پر ہے جس کا منحظ سلیم ہے محفوظ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ طابین طب طابین کے موافق ہے وہ اہل حدیث اور صلاب صالین کی جماعت ہے وہی حزب اللہ ہے وہی طائف منصورہ ہے اور وہ نجات پانے والی جماعت ہے لہذا او اسی جماعت کے اندر شامل ہونا ہے اور اسی جماعت کو تقویت پہنچانا ہے اسے قوت دینا ہے تو بہرحال میں بتائیے رہا تھا کہ یہ جو صفت ہے اللہ رب العامین کی راضی ہونے کی اور جس آیت کو مصنف نے بیان کیا ہے اسے اللہ ابراہین نے چار جگہوں پر اس ان الفاظ کو استعمال کیا ہے جن کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ ابرّین راضی ہوتا ہے کیفیت کیا ہمیں نہیں معلوم لیکن اس کا معنی معلوم ہے راضی ہونے کا محبت اللہ کرتا ہے یا اس طریقے سے جنت دینا مغفرت کر دینا اللہ کی رحمت کا مل جانا یہ سب اس کے راضی ہونے کی دلیلیں ہیں لیکن راضی ہونے کا انہیں کیا ہے اس کو الفاظ میں انسان ادا نہیں کر سکتا سمجھا سکتا ہے کہ راضی ہونے کا مطلب یہ تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں نبی کی بہت ساری حدیثیں ہیں جس پر جس میں اس صفت کو بیان کیا گیا لہذا ہمیں بھی اس صفت کے بارے میں ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اللہ کے شان ہے. شان ہے. کیسی کیفیت ہے کیفیت ہمیں نہیں معلوم لیکن اللہ ربامن کی صفت ہے لہذا آج ہم نے جو درس میں صفت پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی حصے سے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا لہذا اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ضبط اللہ البرامن ہمیں صلیم السلین کے عقیدے کو سمجھنے اور پڑھنے اور اپنانے اور اس کی نشر و شاد کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق جامن و صلی البن محمد والم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ